اللہ, وعلا یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عزہ وجل اس پر دس رسمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز وجل اس پر سو رسمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز وجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یعنی فاق یعنی منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدا کے ساتھ رکھے گا آخر اسلاۃ السلام پر دو دو سلام پڑھیں گے تو ان شاء اللہ بروز قیامت رہائی کا پروانہ آتا ہوگا مائیں رضا جاری ساری ہے سنیا اللہ حضرت اپنی تمنا کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں تو ہے فل مائیے روز محش تو ہے فلے یہ تیری رہائی کی چیٹھ ملی ہے یہ تیری رہائی کی چیٹھ ملی ہے صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلیہ و صلی اللہ علیہ علی وسلم جنت دوزک کا سلسلہ ہے اور آج مدنی منوں کا خوف جہنم اس تعلق سے ہم کچھ سنیں گے تفصیلہ میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے ولی اللہ ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک ایسے بچے کے پاس سے گزرا جو مٹی میں کھیل رہا تھا کبھی ہنستا کبھی روتا میں نے چاہا کہ اس بچے کو سلام کروں لیکن میرے نفس نے مجھے روکا کہ تیرے لیے اس چھوٹے بچے کو سلام کرنا درست نہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا تجھے معلوم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے سب کو سلام فرمایا کرتے تھے تو میں نے بچے کو سلام کیا بچے نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی کہا اے مالک بن دینار فرماتے میں نے پوچھا آپ نے مجھے کیسے پہچانا آپ سے پہلے تو ملاقات تو نہیں ہوئی کبھی اس بچے نے جواب دیا اس مدنی مننے نے جواب دیا عالم ملاقوت میں میری روح نے آپ کی روح کے ساتھ ملاقات کی تھی میرا اور آپ کا تعارف اس ذات نے کرایا جس کو کبھی موت نہیں آنی حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اے بچے یہ بتا عقل اور نفس میں کیا فرق ہے اس نے کہا نفس وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے سے روکا تھا اور عقل وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے پر ابھارا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ مٹی میں کیوں کھیلتے ہو اس نے کہا اس لیے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں مٹی میں دفن ہونا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کبھی روتے ہو کبھی ہنستے ہو اس کی کیا وجہ ہے اس مدنی مننے نے کہا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب یاد کرتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد آتی ہے تو میری ہنسی نکل جاتی ہے حضرت سیما مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بیٹا آپ کا کو کون سا گناہ کروتے رہتے ہو آپ مقلب بھی نہیں ہیں بچے نے کہا ہے مالک آپ یہ بات مت کیجئے میں نے اپنی امی کو آپ جلاتے دیکھا جب بڑی لکڑیاں نہیں جلتی تو ان کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں لگاتی اللہ اکبر کیسا مدنی منہ تھا اللہ دوبارہ اس پر رحمت اور اس قسط کے صدقے ہماری بےحصہ مقصرت ہو اور ہمیں بھی خوف جہنم نصیب ہو جائے امیر اللہ سنت نیکی کی دعوت میں ایک مدنی منع کا واقعہ لکھا ہے وہ بھی بہت خوف خدا والا اور جہنم سے ڈرنے والا تھا عمر چار سال فور ایئرس سید بازار میں رو رہا ہے کسی نے اعلی رسول کی خدمت کے جذبے سے عرض کی شہزادے کیا بات ہے کسی چیز کی ضرورت ہے حکم دیجیے ابھی حاضر کر دیتے یہ سن کر مدنی منع کے رونے کی آواز اور بھی بلند ہو گئی اور بھی اونچی ہو گئی کا چا چاچا جان اللہ تعالی کے غضب اور جہنم کے آذاب کے خوف سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے تو ان صاحب نے شفقت سے عرض کی شجادیا تو وہ چھوٹے ہیں ابھی بھی اتنا خوف کیسا اطمینان رکھیے بچوں کو اضاب نہیں دیا جائے گا یہ سن کر وہ مدنی مننے اور بھی رونے لگے اور فرمانے لگے چچا جان میں نے دیکھا ہے بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے اس کے گرد چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اور اس کی چھیلن جو ہے وہ رکھی جاتی ہے جب یہ چھوٹی لکڑیاں آگ پکڑتی ہیں تو پھر بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے میں ڈرتا ہوں ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے لاہو یہ مدنی منہ پتا کون تھا یہ مدنی منا اہل بیتے اتہار کے آنکھوں کے تارے حضرت سیدنا ابو سعید امام جافر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں رحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اللہ حضرت کی کیا بات ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانا نور کا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک اور مدنی منع کا واقعہ سنیے ایک بزرگ نہر کے کنارے چلے جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ نہر کے کنارے پر بیٹھا وضو کر رہا ہے اور روتا بھی جا رہا ہے ان بزرگ نے پوچھا مننے کیوں روتے ہو عرض کی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا جب میں اس آیت پر پہنچا پارا اٹھائیس سورہ تحریم کی آیت نمبر چھ منو کو سم این کم ناروں نہ ایمان والو اللہ حضرت نے کنزلیمان میں اس کا یوں ترجمہ کیا اے ایمان والوں اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جسے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں یہ مدنی منہ کہتا ہے میں ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے بزرگ نے فرمایا بیٹا تم تو چھوٹے ہو جہنم میں تھوڑی جاؤ گے کہا بابا جی آپ تو سمجھدار ہیں کیا آپ جانتے نہیں لوگ جب ضرورت کے لیے آگ جلاتے ہیں تو پہلی چھوٹی لکڑیوں کو رکھتے ہیں پھر بڑی لکڑیاں آگ میں ڈالتے ہیں وہ بزرگ اس مدنی منع کے اس انداز کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمانے لگے اور مدنی پھل اٹھانے لگے آپ کے لیے میرے لیے یہ بچہ ہم سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے لاہد بس حکایتیں اور نصیحتیں بہت پیاری کتاب ہے دا اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے آپ ادیت لے سکتے ہیں ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈ کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں فری میں اس میں ایک مدنی منی کی حکایت لکھی ہے حضرت سعنا عبداللہ بن واسان علی رشمت المنان فرماتے ہیں ایک دن میں بسرے کی گلی سے گزر رہا تھا ایک بچے کو روتے دیکھا پوچھا بیٹا کس چیز نے رلایا کہا جہنم کے خوف کہا بیٹے کو تو چھوٹا ہے پھر بھی جنم سے ڈرتا ہے تو اس نے بھی وہی بات کہی کہ محترم میں نے اپنی امی کو دیکھا کہ آگ جلاتے ہوئے پہلے چھوٹی لکڑیاں جلاتی پھر بڑی تو میں نے امی سے پوچھا آپ پہلے چھوٹی لکڑیاں کیوں جلاتی بعد میں بڑی لکڑیاں جلاتی ہیں کہا بچے چھوٹی لکڑیاں ہی بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہیں اس بات نے مجھے رلا دیا بزرگوں نے اس لڑکے سے کہا بیٹا کیا تو میری صحبت اختیار کرے گا تاکہ تو ایسا علم سیکھ جائے جو تجھے نفع دے اس مدنی منع نے کا ایک شرط پر اگر آپ وہ شرط قبول کر لیں تو میں آپ کی صحبت اختیار کر لوں گا آپ کی بات بھی مانوں گا وہ شرط کیا ہے اگر مجھے بھوک لگے مجھے کھانا کھلائیں گے اگر پیاس لگی تو مجھے پانی پلائیں گے مجھ سے خطا ہوئی تو ہم معاف کریں گے میں مر جاؤں تو مجھے زندہ کریں گے بزرگ کہنے لگے بیٹے یہ تو میں نہیں کر سکتا ان کاموں پر قادر تھوڑی ہوں کہا ہے محترم پھر مجھے چھوڑ دیجیے اس لیے کہ میں اس کے دروازے پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں جو یہ سارے کام کر سکتا ہو سبران اللہ بڑی معرفت والی بات اس مدنی من کی دیکھیے بچوں کو بھی کتنا جہنم کا خوف ہے اور ہم بڑوں کو کتنا ہونا چاہیے غور تو کریں اللہ کے نیک بندوں کو اتنا خوف ہے ہم کو کتنا ہونا چاہیے جن کے مطلب لمحے دن اور رات گناہوں میں گزر رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمائے نا دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہ خوف خدا نہ شرمے نبی اور, اور ہمیں خوف ہی نہیں کا ہمارا بنے گا کیا موت سر پر اور موت نزدیک سے نزدیک پر چلی جا رہی ہے اہل حضرت فرماتے نا موت نزدیک گناہوں کی طرح میل کے خال آ برس جا کہ کے نہا دھو لے یہ پیاسا تحرم. اللہ والوں کو کتنا خوف تھا اللہ پر حضرت سیدنا میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالن ہو یہ وہ بزرگ ہیں یہ وہ صحابی ہیں جنہیں فقی امت کہا جاتا ہے جو خلاف راشرین کے بعد سب سے بڑے عالم ہے اس امت میں آپ کہیں جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ تابعی بزرگ حضرت ربی بن خیسم رحمۃ اللہ تعالی ربی دریائے فرات کے کنارے ایک تنور پر پہنچے تنور میں آگ جلتی تو حضرت عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تنور کو دیکھا کہ آگ کے شعلے اس سے بھڑک رہے نکل رہے اٹھ رہے ہیں تو آپ کو جہنم کی آگ یاد آئی اور آپ نے قرآن پاک پارہ اٹھارہ سورہ فرقان کی آج نمبر بارہ اور تیرہ تلاوت کی جس میں جہنم کا ذکر ہے إذا رأتهم من, من اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ مِمَّا كَانَ نَدِيبٌ اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ مِمَّنْ يَسْمَعُ لَا تَغَيَّرُوا وَالزَّفِيرَا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضيقا سوبور جب وہ انہیں دور سے دور جگہ سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگاڑنا اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں چکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے مجرموں کو جب جہنم دیکھی گی تو چنگاڑے گی جوش مارے گی اور جب مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی کسی تنگ جگہ پر ڈال دیا جائے گا تو وہ موت مانگیں گے مگر موت نہیں آئے گی حضرت سیدنا ربی بن خیسم رحمتہ اللہ تعالی نے یہ آیت سنی تو ایک زوردار چیخ ماری اور بےہوش ہو کر گر گئے انہیں اٹھا کر گھر لایا گیا حضرت عبداللہ بن مس عرود رضی اللہ تعالی ہو انتظار کرنے لگے کہ آپ ہوش میں آ جائیں اور کہیں دیر میں جا کر آپ کو ہوش آیا اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابنی مس عرود ردی اللہ تعالی ہو آپ کو چھوڑ کر اپنے گھر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوفتا فرمائے اور ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رحمت کا سبب بنتے ہیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم سے بچانے والے ہیں لے جانے والے نہیں ہیں اور جہنم سے بچنے کے لیے جہنم کا خوف دل میں پیدا کرنے کے لیے مطالعہ کیجیے یہ بہت مختصر کتاب ہے جہنم کے خطرات اس کو مطالعہ کیجیے اس کو پڑھیے اور یہ بہت مفصل کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے آڑ مال اس کو پڑھیں کبیرا گناہوں کا اس میں بیان ہے اور یہ بھی بہت پیاری کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے آڑ یہ دوسری جلد ہے اس میں بھی کبیرا گناہوں کا بیان ہے اور جنت کا شوق پیدا کرنا ہے تو جنت کی تیاری کیجیے جو بے ایمان ہے وہ ایمان لے آئے جو فاسق کے وہ فص چھوڑے گنا چھوڑے نیکیاں کرے جنت کی تیاری کرے جنت میں تیاری میں کیا کرنا ہے اس میں لکھا ہوا ہے جنت کی تیاری یہ رسالے کا نام ہے اور جنت میں لے جانے والے اعمال تفصیل اگر پڑھیں تو انشاءاللہ دو ہزار سے زیادہ مستند حدیثیں اس کتاب کے اندر اس کو پڑھیں یہ ناول ڈائجسٹ کہانیاں کب تک پڑھتے رہیں گے حدیثیں پڑھیں نا میرے اکالیسلاسلام کی باتیں پڑھیں فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد ونا یا الہی فضول باتوں میں کیا رکھا ہے قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں تو جہنم میں لے جانے والے اعمال کی معلومات ہوگی تو اس سے بچنے پر ذہن بنے گا جنت میں لے جانے والے اعمال کی معرفت ہوگی پہچان ہوگی تو انشاءاللہ اس کی رغبت ہوگی تو قرآن پاک میں پاراتین سوریا عمران کی آیت نمبر سولہ میں وہ جہنم سے پناہ مانگنے والوں کا ذکر کیا گیا اللہ یقولون ربنا آتنا آمنا اللہ اننا یقول ربانا انفلنا ونوبانا وقین عذاب <سؤال> وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزک کے عذاب سے بچا لے پاراتین علی عمران میں آئٹ نمبر 191 اس میں بھی ان کا ذکر کیا گیا جو دوزق سے پناہ مانگتے ہیں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 جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا پاپی ہے تجھے تو ہمیں دوزک کے عذاب سے بچا لے فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ اللہ عمر من النار سات مرتبہ کی بھی بات ہے یہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ جہنم سے امانتا فرمائے گا اور مغرب میں باد مغرب تین مرتبہ یا سات مرتبہ اجرنی من منہ نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ جنت کی طلب نہیں کرتا تو جنت اس پر افسوس کرتی ہے نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ جہنم سے امان نہیں مانگتا تو جہنم اس پر افسوس کرتا ہے کہ ایک ایسا آدمی نماز پڑھ کر جنت کی طلب نہیں کرتا جہنم سے امان نہیں مانگتا اس کے بعد اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرنا چاہیے جو جنت کا سوال کرتا ہے جنت اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ یا اللہ اس کو جنت عطا فرما جو جہنم سے امان مانگتا ہے جہنم اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو جہنم سے مجھ سے پنا عطا فرما دے اللہ اچرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر, مجیر اللہ جنت الفرد آمین امین ن بجلمی سعلی علیہ ولی وسلم